أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ يُغِيثَنَّنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ صدق الله العظيم آج ہمارا سبق انشاءاللہ سورہ اللہ انفال کی آیت نمبر اکتیس سے شروع ہوگا سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں وَإذا تطلع علیہم اور جب پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیتیں کالو قداء الام تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن کر دیکھ لیا لو لاپ لقلنا مثل هذا ہم بھی اگر چاہیں تو اس طرح کی آیتیں بنا سکتے ہیں اور ہم بھی قرآن بنا سکتے ہیں اساطیر اللہ اساطیر استورتن کی جمع ہے استورتن کہتے ہیں قصوں کو کہانیوں کو افسانوں کو یہ تو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے قصے ہیں کہانیاں ہیں ہم بھی بیان کر سکتے ہیں وَإذْ قَالُ اِنكَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ اور آپ اس وقت کو یاد کریں جس وقت انہوں نے یہ کہا تھا اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے حق ہے واقعی آپ نے نازل کیا ہے اور ہم پھر بھی میں نہیں لا رہے ہیں فَأمطر من السماء تو آپ ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے پتھر کی بارش کریں ہمارے اوپر ابھی اتنا بازاب علیم یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے کر آئے اللہ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ جب تک آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا اللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ وہ کفار کے درمیان اگر موجود ہوں تو کافروں کو بھی اللہ عذاب نہیں دیتا وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون اور اللہ تعالی عذاب نہیں دینے والا ان کو جب کہ وہ استغفار کرتے ہیں جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دینے والا اللہ اکبر انسان جب تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے نا اللہ اسے عذاب نہیں دیتا اللہ اکبر کیسی عجیب بات ہے انسان گناہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ بس گناہ کروں گا معافی مانگوں گا بس ہو گیا ہو سکتا ہے کہ معافی مانگنے کا موقع ہی نہ ملے یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہاں پر بھی جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے معافی مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا قرآن کریم میں یہ سورہ انفال کی یہ آیت نمبر اکتیس بتیس تینتیس یہ ہم نے آج تلاوت کی ہے ترجمہ اس کا ہم پڑ چکے ہیں اب ان آیتوں کی مختصر تفسیر بیان کی جائے گی سب سے پہلی بات ان آیتوں کا گزشتہ آیتوں کے ساتھ کیا جوڑ ہے اور کیا ربط ہے کیا مناسبت ہے کل کے سبق میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کافروں نے ایک مجلس مناقض کی تھی جس میں مشورہ ہو رہا تھا یاد آیا اس مشورے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بات طے ہوئی تھی اللہ نے بچا لیا یہ نعمت ہے یا نہیں ہے صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر آپ علیہ صلاط و سلام اگر زندہ نہ بچتے تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے ہم کہاں ہوتے اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بات مانے اور رسول اللہ کی بات مانیں آج کے سبق میں بات بیان ہو رہی ہے کہ اے اللہ اگر آپ کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے تو ہمیں پتھر مار مار کر ختم کر دے یا ہم پر سخت عذاب نازل کر دے یہ بات کس نے کہی ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک اور شیطان قسم کے کافر نے کہی ہے جس کا نام نظر بن حارث تھا اور وہ بھی اسی مجلس میں موجود تھا آپ جوڑ سمجھ میں آ اسی مجلس میں یہ بات بھی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا پکڑا جائے یا نکال دیا جائے یا قتل کر دیا جائے اور اسی مجلس کے ایک شریک نے یہ بات کہی نظر بن حارث نے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اے اللہ آپ ہمیں عذاب دے دے کر مار دیں یہ اس کی جہالت ہے یہ اس کی سرکشی اور بغاوت ہے ورنہ دراصل دعا کیسے مانگنی چاہیے تھی اے اللہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں ہدایت دے لیکن اس بدبخ کی زبان سے ہدایت کے الفاظ نہیں نکلے وہ اللہ کے بندے اگر سچ ہے تو اس پر ایمان لانا چاہیے نا لیکن اس کی دعا کو آپ دیکھیں انکان دکھ اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے حق ہے فمت رلی نہ سما تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے ابھی اتنا بےآذاب نلیم یا ہمیں دردناک عذاب دے اگر یہ بات حق ہے سچ ہے تو دعا یہ کرنی چاہیے تھی کہ اللہ ہمیں یہ قبول کرنے کی اسے ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے ایسا ہے یا نہیں ہے لیکن چاہل سرکش بدبخت اسی طرح ہوتا ہے حق بات کو جانتے بوجھتے نہیں مانتا جیسے آج کل کا امریکہ ہے بیس سال سے یہ دیکھ رہا ہے یہ حبیس یہ بدماش یہ سرکش یہ شیطان یہ ابلیس کا خادم یہ بندے تفلیف تین خداؤں کو ماننے والا لکڑی کا پجاری یہ جو سلیب ہے نا ایک لکڑی ہے نا لکڑی کی عبادت کرنے والا یہ امریکہ اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی بیس سال سے غریب مجاہدین اور طالبان کے ہاتھوں یہ پٹ رہا ہے اور الحمد مٹ رہا ہے لیکن پھر بھی بات نہیں مانتا کہتے نہیں افغانستان سے تو نکلوں گا لیکن پھر پاکستان میں بیٹھوں گا وہ اللہ کے بندے وہ سلیب کے پجاری اتنی مار کھائی ہے بس اب تو چلا جانا اللہ تعالی امریکہ کے ان کافروں کو ویسے ہی تباہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے نظر بن حارث اور ابو جہل وغیرہ کو تباہ کیا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا ہے کہ پتھر کی بارش ہم پر برسا یا عذابلہ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا وما کان اللہ اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا ہے کہ ہمارا یہ قانون ہے جب تک ہمارا پیغمبر ہمارا پیارا بندہ بستی میں موجود ہو کافروں کی تو ہم اس بستی پر عذاب نہیں لاتے جیسے کہ آپ لوگوں نے واقعات میں پہلے پڑھا ہے پیغمبروں بروں کے علیہم السلام حضرت لوط علیہ السلاۃ ان کی قوم پر جب عذاب آ رہا تھا تو اللہ تعالی نے فرشتے بھیجے تھے اور لوط علیہ السلاۃ وسلام کو اس بستی سے نکل جانے کا حکم دیا تھا یاد آیا ہُودا علیہ السلاۃ کا بھی واقعہ یہی ہے صالح علیہ السّلّات وسلام کا بھی واقعہ یہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ قانون ہے کہ جب تک اللہ کا اپنا بھیجا ہوا پیارا پیغمبر اس بستی میں موجود ہو اللہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب نہیں لاتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت موجود ہیں مکے کے اندر چنانچہ اب عذاب نہیں آئے گا جب تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں آذاب نہیں آئے گا ما کان اللہ معدم یسترون کافروں نے اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تک ہمارے پیارے پیغمبر آپ کے درمیان موجود ہیں ہم حتیٰ کہ کافر کو بھی سزا نہیں دیتے اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ گھر میں کوئی بچہ جو ہے بے ادبی کر رہا ہے لیکن مہمان بیٹھا ہوا ہے سامنے تو مہمان کے سامنے سزا دیتے ہوئے انسان تھوڑا پریشان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا سزا نہیں دیتا بعد میں اس کے ساتھ بات کرتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ جل جلالہ کے حبیب تھے محبوب تھے ان کی موجودگی میں میں دشمن کو بھی سزا نہیں دوں گا ہے اور جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں میں ان کو سزا نہیں دیتا یہ میری شان کے مناسب نہیں ہے فرماتا ہے اللہ سبحان وطال وہ دراصل اس طرح تھا کہ یہ جو کافر ہیں نا یہ جب طواف کیا کرتے تھے کعبے کا تو غفران کا غفران کا کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں معاف کر دے یہ ایک تفسیر اس کی ہو گئی دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ مسلمان موجود ہیں نا یہاں پر ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اس شعر کو آپ اس آیت کے ذیل میں اگر پڑھیں گے تو بات بھی سمجھ میں آتی ہے اور شرک بھی نہیں ہوتا کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی جو مہربانی ہے جو کرم ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے ورنہ مسلمانوں کے گناہ مسلمانوں کی بدماشیاں غلطیاں کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں لیکن یہ مسلمان اس پیغمبر کی امت ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اتنا زیادہ محبوب ہے کہ ان کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے مکے کے کافروں اور مشرکوں تک کو سزا نہیں دی ہے اللہ تعالی ان کی برکت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو ہر قسم کی مصیبتوں سے نجات عطا فرماتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مکے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل سزا نہیں دی نہیں سزا دی کب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل گئے ایک اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مکے سے ہجرت کر لی مدینے کی طرف تو اگلی آیت میں یہ بات بیان ہو رہی ہے وما لہم اللہ اللہ اور کیوں آخر اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہ دے حالانکہ وہ مسجد حرام سے جو کہ تمام انسانیت کا قبلہ ہے اور کعبہ ہے اس سے لوگوں کو روکتے ہیں حالانکہ وہ مسجد حرام کے ذمہ دار بھی نہیں ہے مسجد حرام کے ذمہ دار اور خادم تو وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو سزا دی ہے تو یہ تفصیلات انشاء اللہ کل پڑھیں گے وہ صلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد والی اجمائن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك واتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.